ثم ان الزیادة في الصحیح علامہ في الكتابین يتلقاها طالبها مما اجتمل عليه احد المسنفات المعتمدت المشتہرات لائمت الحديث کا ابي داوود السجستانی وابی عیسى الترمذی وابی عبد الرحمن النسائی وابی بکر ابن خزیماتا وابی الحسن الدار قدنی منسوسا سے اور پھر جو صحیح میں اضافہ ہے کتابین سے ہٹ کے یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ جو دیگر صحیح احادیث ہیں طالب علم جو ان مزید صحیح احادیث کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے ان کتابوں سے جو مرتمت مشہور آئمہ حدیث کی مصنفات ابودا سجستانی ابو عیسیٰ ترمدی ابو عبد الرحمان نسائی اور ابو بقر ابن خزیمہ اور ابو الحسن تار قطنی وغیرہ کے جن احادیث جن کی, کی صحت پر نص موجود ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے ولایکا مجرہ دوکونی ہی موجودن سی کتابی اب دابودا و کتابی ترمدی و کتاب نسائی جم آتی کتاب ہی وغیرہ اور حدیث کا صرف ابو ابودی نسائی اور ان تمام لوگوں جنہوں نے صحیح اور حدیث ضعیف کو جمع کیا ہے ان کی کتابوں میں پایا جانا ہی کافی نہیں ہے کہ ابو ابودا میں آ گئی بات بیان کر دو نہیں صرف حدیث کا اس کتاب میں پایا جانا یہ کافی نہیں بلکہ اس کی صحت کو پرکھا جائے گا وہ یک فی مجرہ فِي کونی ہی مِنْهُمُ منیش ترا تمینا فیم جاما کتاب ابن بھی اور جس بندے نے اپنی کتاب میں صحیح کی شرط لگائی ہے حادیث کو جمع کرتے ہوئے اس کی کتاب میں حدیث کا پایا جانا کفایت کر جائے گا اس طرح کہ ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ اب صحیح ابن خزیمہ میں جو حدیث آ سمجھو وہ صحیح ہے قدالی کا مایو جد وطب المخراجا تھی اللہ کتاب البخاری او مسلم اسی طرح وہ کتابیں جو بخاری اور مسلم کی کتابوں پر مستخرج ہیں یسے کہ کتاب ابی عوانت الاسفرائینی جسرا ابو عوانہ اسفرائینی کی کتاب ہے المسند المستخرج على صحیح الامام المسلم و کتاب ابی بکرم الاسمائلی اور جیسا کہ ابو بکر اسماعیلی کی کتاب ہے اور جس طرح کے کتاب ہے ابو بکر الاسماعیلی کی وہ کتاب اب بکرل برقانی کی اور ابو بکر البرقانی کی جو کتاب ہے وہ ریحا اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں محدوف جو کسی محذوف کا تتمہ ہے اور زیادتی شرح کی کثیر من احادیث صحیح اور وضاحت کا اضافہ ہے صحیحین میں موجود احادیث کی بہت زیادہ حدیثوں صحیح میں موجود بہت زیادہ حدیثوں کی شرح آ جاتی ہے ان حدیثوں میں وہ کثیرمن حضا موجود اور ان میں سے بہت کچھ موجود ہے بین عبداللہ حمیدی ابو عبداللہ الحمیدی امام حمیدی کی کتاب عبد اللہ الحمدی امام دیتا عبد اللہ حافظ دو بزی یادی تھی حلیف اور اہتمام کیا ہے امام ابو عبداللہ الحاکم نے صاحب مستدرک فی عدد صحیح ہی صحیح, صحیح حدیث کی تعداد میں اضافے کا صحیح حدیث کی تعداد میں اضافے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے علامہ صحیح ہے نہیں صحیح ہیں میں جو حدیثیں موجود ہیں ان پر اضافہ کیا ہے وہ تو صحیح ہیں ہی ہیں ان کے علاوہ اور جو صحیح حدیثیں تھی وہ انہوں نے لکھی وہ جمع از علی کا بھی کتاب اور انہوں نے یہ سارا کچھ جمع کیا ہے ایک کتاب میں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے المسترک وہ او دا ماسا فی وی ہے اور اس کتاب میں انہوں نے وہ حدیثیں درج کی ہیں جو صحیح ہیں ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی نہیں مما ان روایات میں سے مارا ہلا کہ جو انہوں نے سمجھا کہ اس شرط یہ حدیث شرط شیخین پر ہے اخراجہ انروا کی ہی فی کتاب ہی اس حدیث کے روات سے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی حدیث درج کی ہے او اللہ شرط الباری وحدہ ہو یا صرف بخاری کی شرط پر او اللہ شرطی مسلم وحدہ ہو یا اکیلے مسلم کی شرط پر وما ادا اجتحاد ہوں الا تشہی ہی اور ان روایات کو بھی انہوں نے نکالا ہے مستدر میں جن کی تصحیح تک امام حاکم کو ان کے اجتہاد نے پہنچایا ہے وہ علم یقین الا شرتی وحید اگرچہ وہ بخاری یا مسلم میں سے کسی ایک کی بھی شرط پر نہ ہو وَهُوَ وَاسِعُ الْخَطُّ فی فِي شَرْطِ صَحِحِ اور وہ وسی قدم والے ہیں وسط والے ہیں صحیح کی شرط میں متساہل متساہل ہیں فِي الْقَوَائِ بِهِ اس کا فیصلہ کرنے میں وہ نہیں اس کو صحیح بہت جلدی کہہ دیتے ہیں تصاحل بڑھتے ہیں فَالْأَوْلَاء زیادہ بہتر بات یہ ہے ان توسف فی امر ہی کہ ہم اس کے معاملے میں میانہ روی اختیار کریں فنقولا تو ہم کہیں ما حکم بصحته جس کی صحت پر اس نے حکم لگایا ہے وہ لم نجد ذالک فیه لغیرہ من الائمه اور اس حدیث کے بارے میں اس کے علاوہ دیگر میں سے کسی نے حکم نہیں لگایا علم یا کم قبیل صحیح ہی اگر وہ حدیث صحیح کی قبیل سے نہ بھی ہو فہ ون قبیل حسنی یو تجو بھی تو وہ حسن کی قبیل سے ہی ہے اس کو حجت مانا جائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا اللہ انتظار ہی اللہ دن اللہ کی اس میں کوئی علت ظاہر ہو تو جبو ضعفہ ہو جو اس کے ضعف کو واجب کر دے ثابت کر دے وہی رکم ہی اور اس کے قریب قریب ہی ہے حکم میں صحیح ابی ابھی ابن حبان البستی جی ابو حاتم یعنی ابن حبان البستی کی صحیح صحیح ابن ابان رحیم اللہ اجمعین اللہ ان سب پر رحم کرے واللہ اعلم تھکتے بڑی چھتی ہو زور میرا لگتا ہے تھک تو کرتے ہو اے پتہ نہیں کی چلتا نو منٹ سبق نہیں ہوا